وہ جنہوں نے اپنی بھائیوں کے بارے میں کہا اور اب بیٹھ رہے کہ وہ ہمارا کہا مانتی تو نہ مارے جاتے تم فرما دو تو اپن ہی موت ٹال دو اگر سچے ہو